إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا انفسنا ومن سجئات عامنا من يهجه الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هاضي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاطيه ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها النات اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة واخترك منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَيَكُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ آمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِلَّهَ وَرَسُولَهُ فَكَدَ فَوْزًا أَظِيمًا أما بعد فإن خير الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور هدفاتها وكل مهدتة بدعة وكل بدعة زلالة وكل ملالة في النار فعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اغبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون محترم سامئين بذرقان اذين نوجوان صافيه عبيه هايو یہ سورت البرا کی حدایت پیداوت کی گئی ہے جس میں اللہ رب العمین نے انسانوں کو تمام لوگوں کو یا علیہ اللہ کہہ کر کے اپنی توحید اور اپنی عبادت کا حکم دیا اور یہ بھی واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے کیونکہ اسی نے تم کو پیدا کیا اور تم سے لوگ پہلے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا اور پھر تم تمہارے رشت کا انتظام بھی وہی کرتا ہے صرف تمہارا خالق مالک رادق ہے وہی تمہارا معبود اور مسدور بھی ہونا چاہیے جب تمہارا خالق اور مالک اللہ تعالی کے سوا رہی تو تمہاری عبادت کا مستحق بھی کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا اللہ رب العامین نے ہم تمام ساتھیوں کو انسان بنا کر کے اگر ہمارے اور کے اوپر بہت بڑا کرم کیا کیونکہ انسان اشرف المخلوقات کہا جا جاتا ہے رب الع آدمی نے ساتھ منایا ولقد ادرک مر انسان احسن تقریب ہم نے انسان کو بہترین صلاحیت بہترین انداز بہترین شکل صورتوں کو پیدا کیا اللہ سوارا کم اللہ نے تم کو پیدا بھی کیا اور پیدا کرنے کے بعد تمہارا جسمہاری جسمانی ساخ تمہاری سبل و صورت بھی آہستان آپ کو تمہاری صورتوں اور شکلیں اللہ نے صرف بہترین بنائی ہیں رب العالمین کے کرم اثر او اور رحم اور کرم اور اس کے مہربانیوں بہت بڑی مہربانی یہ ہے کہ پوری کائنات اور رب اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو برقری اور فضیلت رقص رب العالمین سماتے ہیں تفری لاد <تَفْضِيلًا> رب عالمی نے کئی نیمتوں کا تب پھر کیا نمبر ایک اللہ فرماتے ہیں مکرم اور مزدو بنایا ہے پھر آج برآ فرمایا ہم بہر اور ہم نے ان کو سفر کرنے کے لیے دونوں طرح کی نعمتیں دی ہیں زمین پر بھی سفر کریں خشکی میں بھی اور سوزاں میں بھی یہ سفر کریں یہ رب العالمین کے بڑے احسانات سے احسان ہے ابھی غیر تمام طیبہ ہم نے ان کو ان کے لیے بے نش مقرر کیا وہ سب حلال ہے پاقی دہ ہے اپنی ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں کتنے جانور ہیں جو گندگی کھا رہے ہیں لیکن انسان پر اللہ نے کرم کیا وہ رضا تنا ہوں ہم نے انسانوں کو پاکی پاکیزہ صاف رشک ادا کیا ہے اور اس کے ساتھ آخروں سے وہاں ہمرا تفریح نمنا نخورا کو ہم نے جو بہت ساری مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں انسان کو سب سے زیادہ مقرر اور محبت بنانا اور سب پر برتری فضیرت ہم نے انسانوں کو دی ہے پورا نمین نے انسان کو کے متعلق رپور آدمی نے سرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سیدا کرو جو ہم سب کے بعد اپنا ہمارے تمام انسانوں سے بات ہے اللہ رپور آدمی کو پیدا کرنے کے بعد سارے فرشتے جو ایسی کو کت مخروف ہے کہ مایا سا امرحم کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے جبکہ وہ کرتے اللہ کی فرما بڑھائی ارقار نیند اس مسلو کو حکم دیا اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے آدم کا پیسہ کرو اسی طرح العالمین نے اپنے سجو کرم سے انسان کو جس میں روح نہ بنواتے میں اس کے اندر اپنے سجو کرم سے روح ڈالا ہے اسی پر کش نہیں کیا بلکہ زندگی گزارنے کے لیے جتنے سامان کی ضرورت تھی اللہ رب المین اس سے بھی نمبر چلنے کی آخ کی ضرورت تھی دیا سننے کی ضرورت تھی کام دیا اللہ بولنے کی ضرورت تھی نے زبان دیا چلنے سننے کی ضرورت تھی اللہ رب نے پھیر دیا پکڑنے اور لینے کی ضرورت تھی اس کے لیے اللہ رب مین نے ہاتھ دیا رب کل نے فرمایا اگر میں جائیں بڑی سامان وہ جائیدہ ہوں نز کیا ہم نے انسان کو جو نہیں بنایا ہم نے تو ہوش نہیں دیے ہم نے زمان نہیں دیا وہاں جائیدا ہوں ند اور نے و و ہم نے اس کے لیے دونوں راستے بھی ہموار کر دیے العالمین نے انسانی مصروف ہے جس کو علم کا کیا فرمایا وہ اللہ انسان یادم انسانی ایک مصروف ہے جس کے مطابق اللہ رشتہ کا وعدہ کیا فرمایا فرمایا کہ وہ عمد اللہ محمد امید والے کو وقل مسلم ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہم انسان سے نہ کے نہ رشک کہتے ہیں نہ یہ کہ ہمیں وہ سبھا سنائے بس ہم نے ہم ان کو پیدا کیا اور ان کے رشتے کا ہم کرتے ہیں تو ان میں اللہ اللہ رب العمی یہ بہت سارے اتنے اور اپنے سبر کرن کو یاد دلانے کے بعد ان کو شمار کرانے کے بعد اب یہاں پر آئی کہ ہم سے اللہ کا مطالبہ کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کس لیے پیدا کیا خرابیوں میں ساتھ بنانا ہونا فرق تم جِم ہر ان سے ان لال بدان ہم نے اور جمناسوں کو اگر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہونا فرق تم جما ہر ان سے ہم نے دنیا کے سارے انسانوں اور سنگارتوں کو سب اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا یہ ہے دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد اسی مقصد کے لیے رب العالمین نے اتنی بری کانا بائی اور ہمارے سندھ کے گزارنے کی ساری سہولتیں مہیا کرنے کے بعد अपनी इबादत के लिए इसमें पैदा किया इसलिए हर इंसान से जरूरी है कि अल्लाह तारा की तरह से मुकर्र पैदा हराए वाशिवास की पाबंदी के साथ साथ सुरन की नाराश्री की और हर ऐसे आमान की पाबंदी करे जो अल्लाह की इबादत कर پکڑوں کا اللہ ترے گا کا درجہ منا کرتے ہیں اور جس میں بھی بندے کی رب کے ساتھ بھائی کا سما چلا کرتا ہے تھوڑا خلق ورنہ انسا لیا بن اسی لیے اگر کوئی انسان اللہ تانا نہیں انسانوں کو فضیت دیا ایک مکان مرتبہ دیا اور بس سے بلا کہ تھوڑا خلق الما ور انسا اللہ لیا اور انسان کھاتا ہے پیتا ہے تمام محنتوں کو استعمال کرتا ہے لیکن رب کی عبادت نہیں کرتا رقادار نہیں بنتا پھر کچھ آدمی میرے ساتھ سنایا تمہیں چاہیے مفنوں کا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا جس کے رشتے کا میں نے انتظام کیا جس کے اگر ہم نے اتنے فروخت کیے جس کو ہم نے دیکھنے کی جس کی جی سے ایک نمحہ یہ نمہے میں جتنی زندگی گزارنے کی میرے وہ کرتی ہیں ہم نے ان کا کہ وہ مہیا کیا میرے نہیں اپنے بھاری یہ ساری ریوا بے رنگا کے سامنے جگانے لگا ان ہاتھوں کو رب کے سامنے ڈورے کے ڈیرے کے سامنے سرانے لگا رب کے ناول کی نظر اپنے نسل کی تیروی کرنے لگا ہائی کے بالکاری شکر گزاری کے لگا یہ دوست ایسے رج اور کی بے رنگا شکر لگا سما سے یہی سات سو کرمنا بنی آگم سہ مریا ہوں بن کر ہم نے, سے سے ہم, نے ہم, بدا, کیا, ہم نے اس انسان کو سب سے زیادہ مقرم میں اب سے کرایا یہاں تک کہ ہم نے رشتہ گنج حکومتی عادت تک سجا کرو پوری سانس تو ہمارا نمک آرام بنا نہ شکریہ کیا بے سباری کی اللہ فرماتے ہیں تو نوئی کل آرام پھر ہم نے اس کو ایسا بنا یہ سانو سے بہتر ہے جانور ہے بلکہ اپنے جانوروں سے بہتر ہے آدمی نے ساتھ میرا جگہ ہوا سرا کاگر اس کو میں نے دیا تھا لیکن میرا مجھ سے تعلق دینا اوکے نہ سے دے میرا نام شکرا دے سر پورا میں شرماتے ہیں سب سرو نا ہو رہا کا پیس پھر ہم نے دنیا کی سب سے زمین محرو کے درجے میں اس کو دیا سب سے رفاگار والوں یہ میرا لیا کا بہت بڑا مقصد ہے اسی طرح اللہ نہر الاظمی ہے اللہ عظمی کی بخار اس کی و گزاری اور انسانیت کا پتا گئی ہے ہمارے ایک اس نے سروپ کرم کیا اس کے سانس کا ہے کہ ہم اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھلائی کریں اللہ کے مخلوق کے ساتھ یہ سامان کریں وہاں انہاری یہ ہیلپ فل محسوس ڈورے بھنڈے ہم نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے ہمارے مخلوق کے ساتھ احسان کرو گے تو اللہ تارا تم کو اپنا محبوب بنا دے گا اللہ کی تارا کیسی ہوتی ہے پھر انسان اللہ پلادی کے مخلوق کے ساتھ بڑائی کرے اسی لیے میں یہ سرار ساتھ سنایا اے لوگو ہو لو بنو آپ سے اہت پنیا سے اب سر پنیا کے اندر اٹھارا ہے تو پنیہ ادا کرنے کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کا محروب اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ یہ ہے جو اللہ کی مخلوق کو سب سے زیادہ والا ہے اللہ ہر سونا اڑا کے مش سب سے محدود کم گائے ہوتا ہے جوارا کے مخلو کہتا ہے اللہ محرط لال جی ان کی مختلف سب ہمارے کام کا ہمارے ہمارے کا ہماری کلائی کا ہماری خیر گاہی کا ہماری ہمدردی کا جرم وستر ہو سکتے ہیں اسی میرے پورا آدمی فرمایا بکا ہو مقابلہ بار دہی ہسانا ہول سیلر انسان پیمان دہ تانا ہر انسان کو بڑی تاکی بہت بان اپنے ماں باپ کو تقریب نہیں پہنچانا اپنے سماج سے اپنے چردان سے اپنے حد سے اپنے چار چرم سے کبھی ماں باپ کا دل نہیں دکھانا کوئی بار دن میں حصہ ماں باپ کے ساتھ روسان کرنا ماں باپ کے ساتھ بڑھائی کرنا میرے حصہ اسے پوچھا گا یا رسول اللہ وہ سورلہ بردل آئے اور آپ بھائی سب سے مہربان انسان امر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے آپ فرمائیں اچھا وقت تھا میرے وہ سب سے افزل اماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ آسان کا وقت ہو نماز کا وقت ہو ہر بندے بن جاتا اپنے وقت ہر جگہ سترتا پابندی کر لے سب سے بہترین سب سے محبوب ہمارے اللہ تعالیٰ کے محسوس کیا ہے آخری ساتھ نارا اب ترقی اکثر ہاتھ بڑھیا کاروبار میں ہے سفر میں ہے بزنس میں ہے نیوز میں ہے جس سے تو رہا ہے ویکین جس نے نیو دیا جس نے ہمیں تیرنا کیا جس سے کرنے کے جس پر رہے ہیں جب اس کی عبادت کا وقت آ جائے تو ساری چیزیں جو چھ پہلے اس کا آپ سب سے اڑچن اطردی ہے سن اس کے بعد اور ہمارے محتاوات محبوب تھے اللہ سے درواز اس کے بعد گنا کی پابندی کے بعد اگر پوری دنیا پورے اسلام میں سب سے بہترین اگر ہے تو یہ ہے کہ انسان اپنے ماتا کا خدمت گزار ہو آئیے میرے ماں باپ کا سالک ہو ماں باپ کا شکر گزار بنو کسی بھی چیز سے اپنی حرکت سے اپنے دیش سے اپنے سے اپنے چار چل سے اپنے سے اپنی شادیاں پسند کرنے سے کسی بھی حرکت کے ماں باپ کا ضلع ہوا اسی لیے ہم لوگ ہلکا کے کنوسات کماتے ہیں تم گنوا میں اکثر کروں گا اگلے دے دنیا میں سب سے ایک گناہ شرک ہے سب سے بے گناہ سلک کے بعد نماز کا ترک ہے اور ساتھ نہ جتنا بھی انسان گناہ کرے شرک کرے نماز پڑھا کرے شاید پیے گنا کرے شوق کرے کتنا گرا گرا بھی گناہ کر جانے لیکن ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر برداشت کرے قدر کرے اور دنیا کے اندر سگانا دے آخرت سزا دے لیکن اپیل کرے بھائی جائیے لیکن یہاں رکھنا محتاط کی نافرمانی کرنا اور محتاط کا سکڑنا ترین گناہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے مربے سے پہلے پہلے جس گناہ اس سے اللہ مش نہیں کرنا ہے جس پنہر کس صدا اللہ سب سے بیگنا ہے سب سے سر سے پہلے پہلے دے دیتا ہے ایک آباد کے ستانے والا ہونا موبائل پہ کرنے والا ہونا ہے موبا پینا فرمانی کا ہے ساتھ گنانا اور یہ سن لینا دنیا کا ہر گناہ ممکن ہو رہے دنیا میں سزا دے دے لیکن ماں کے پیسے سکھانا ماں بھارت کو تنگ کرنا ماں باپ کی ناساماری کرنا اور ماں کا دل کھانا ایسا گناہ ہے دنیا میں تو سزا دیتا ہے اور بڑی سزا اللہ آخرت کے لے بسا کر ہے اللہ کہنا ہمیں ماں کے ساتھ رسم روپ سے تحقیق نصیب کرے اس کے بعد میرے حریت انسانیت کا ٹکاوا ہے ہمارے کے ہمارے پیڑھا ہر پیسے پٹو چل رہے اس کے سامان اور پدو چلان کا ٹکاوا ہے کہ ماں کے بعد رشتے نارے کا کرتے اللہ کلا میرے ساتھ وقت اے لوگو اللہ تعالی سے ڈرو اور رشتے ناطے میں بار پیدا کرنے کے ڈرو رشتے ناخے میں بار ڈاکٹر کریم سی دے لوگ ایک راستہ میرے ساتھ کماتے رہے لوگ کر رہے اللہ کاما آپ کہاں اور زمین سے بھی کھلا رکھتا ہے سب تک کھلا رکھتا ہے دبت کی بندے رشتے پیسے میں کگاڑ نہ پیدا کرنے لگے کتے رقم نہ کرنے لگے یہاں ایک رشتے دار دوسرے رشتے دار سے پیچھے پڑا ایک رشتے دھر دوسرے رشتے دار سے ایک سب چاند کرنے لگا اور اوپر کا بھی رہنے پیسے دروازہ بند اور ان میں پھر میں یہاں کھانا بڑے دوسرے اسی طرح سے میرے بھائیوں آپس میں اس وقت میں ہمبح چین لیں تو ہمارے پاؤ ایک آدم ہماری ماں ایک اچھا ہمر ہمارا ایک اچھا ہمارا شریف ہمارا نبی بھی ایک ہی ہے اور کتاب بھی ہماری ایک ہی ہے تو آپس میں جس عالب ہو تو کوششیں ہونی چاہیے ہر چیز جس عورت ہو میرا دل سرکار ایک ہو ان وہاں پر ان کو وہاں پر ہمارے سواری ہونا چاہیے اے اس چیز میں سب سے بڑی اگر کوئی چیز پیدا کرتی ہے تو دل کا کمر ہوتا ہے دروڑ ہوتا ہے برم ہوتا ہے نیتنا ہوتا ہے اب اسی لیے اچھا پار سمایا شہر مسلم کی روایت اے ہو دوسرے سے کہ سامنے تھا؟ کا کب تھا رکھا غیر تھا ماملہ نہ کرو بلکہ ہر انسان اپنے آپ کو دوسرے سے چھوٹا چھوڑتا پراشور ان کی ساری آپ کی تھرے اکٹھا محسوس ہم جاتے ہیں سڑک سے میرے سیل بیٹھے نہیں ہم کچھ کھا کے ہم کرتے ہیں ان میں ایک بات کیا ہے اگر جو اللہ کے بندوں کے لیے اپنے بھائی کے لیے تر اختیار کرتا ہوں اللہ کی کسم خاطے کہتا ہوں اللہ تارا اس کے مقام مرتبہ کو اور گوشت کر دیتے ہیں اللہ ہم سب کو نیک سامنے بنائے انسان نے کا نمب ادار بنائے اکڑ کو روحانہ وہاں سکر اللہ تندو بندے الحمد للہ وبکہ وسلم علاحباََ اللہ بات محترم شاہی اس لیے اور رقم اللہ پکڑا ہے ہم سوتے ہیں سکون اور مرد وہ ہیں دنیا کی ہمیں دنیا کے کہانی ہے ہمارے اس وجہ سے ہمارے کاروبار جس حالات کا انتظام ہے لکھنا پہنا بھی ہے بہت ساری مشغولیات ہے امداد کبھی لات نہیں دن میں تو آپ کو لیے بہت کام ہے بڑی مشغولت ہے انسان دنیا کے اندر حلق نہیں سورے کا وقت انسان کام ہی کام کیا گیا ہے ایک کام کی ہے دوسرا کام کھڑا ہوا ہے ایک کام مکمل کی دوسری محنت کھڑی ہوئی ہے انسان کبھی ضرور یاد تھے وہ کمر سارے نہیں ہوتا لیکن کوتا ہی ہمارے اندر ہے دوستوں ہر چیز وفاداری کر دنیا کو کماتے ہیں دنیا چیزیں محنت کرتے ہیں ہم گلٹی کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں یہ زمین آپ سب تو فارغ ہوتے ہیں تو یا لے کر کے سوتے ہیں یا موبائل سے کھیلتے ہیں دو سہوار کے ساتھ ڈونتی ہم نے آپ نے اپنے وقت کے لیے کیا سوچ لو آٹھ گھنٹے پیٹ کے لیے دوست کیا دو گھنٹے افراد میں ہاتھ گئے آئے ماں باپ بی بی نے کھانا دیا کھائے اے اے اے اے اے اے اور صبح وہاں کیے اور فلم نکل گئے رات کے بارہ بجے ایک بجے دو بجے تک آپ کہاں وقت پاس کر رہے ہیں کہاں کوئی ایک کام کر رہے ہیں کہاں اتنا وقت کر رہی ہیں جی رفتار کر رہے ہیں کسی اچھے جگہ کیا کر رہے ہیں آپ میں گزر جاتا ہے آپ کے حدنی کس نے آپ کو پیدا کیا کس نے آپ کو کتنے دن دیکھا سات کچھ کہاں بنانے کے حد انسان بنایا انسان بنانے کے ساتھ بڑا خرم کیا رام داس کی آتھما کرانے کے اس نے کتنا کرپ چاہیے آپ نے رابطہ شکریہ کیا قرآن کا فریش خروب ارے ہبر آپ اسے نہیں ہیں وہ بھی ضرورت آپ ٹیچرنگ کرتے ہیں اسکول کا ٹائم امانت ہے بچے امانت کریں آپ ڈیٹی کریں نوکری کریں ڈزنس کریں کاروبار کریں لیکن جب چیزوں سے فارغ ہوتے ہیں فلسٹ خروب پنشد مہیلا ہر چیز کا فرشت جب آپ اپنی ضرورت خالد ہو تو ٹائم ملتا ہے جو آپ کو رقم ملا اس میں آپ اپنی لڑکی کے بعد اپنے لگ جائیں گے سائز سڑک کا خطرہ اپنی ڈیلی پلاتی داری ضروری تھی ٹھنڈیاں خارج ہوا ہر کا شہر ہے صحت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ بجلی سے اپنی شکار دیا آسمیت کے ساتھ اپنے گھر تک پہنچا دیا گھر میں داخل ہوا کہ اپنے بچے پورا گھر پورا سب کے ہمتے ہے اب تم نے رو کر کتنا شکرات کیا کہتے پھل ہے پکثر ہوتی کاموں سے شریر رقط خالی ہو لائتا سنگے کے بغیر اپنے رب کے لیے عبادت پوچھ گیا تو اختر اس دین کی بھاجنا تھی ہمارے لیے ہونا چاہیے لیکن ہر چیزوں کو سب توجہ نہیں دیتے اپنا کام برباد کر دیتے ہیں اللہ ہم سب کو ہردار بندہ بنائے انسانیت کا لمبا دار بنائے میرے بھائیوں ہم کیا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں ہر انسان کو لا نے اس کا ذمہ دار بنایا ہے بڑی انسان نفس ہی وسیل بولے الکام دھیرا کہ ہم اچھی ہر انسان وقت سے ساتھ میں ہے اپنا اپنے ہر عمل پر گواہ کتنے بھی حجت دادی کر کتنا بھی بہت اور بڑی سارے لکھی بخیرہ ہر انسان اپنے بادلے کا خود گیارہ سے زیادہ اپنے جمع بھاگا ہے اور یہ انسان اللہ کا ہے اتنی محنت سے والا ہے یاد رکھو انسان کیا لکھی دے ہے تو چپتے سنے ہے لیکن چھا میں بھی ابھی اس عمل اللہ بھی اللہ کے سامنے جواب دے سو یہ قرآن کچھ اتنے کم ہے پورا اندر کام کھیت کر کے سننے یہ آ یہ کو یہ آن تم نے کاف سے کیا کیا کام سے کیا چنا دل میں کیا تھا تم نے کیا حل رکھا ہے ان لوگوں کا قیامت کے مطلب ہر ایک کے مطالب تم سے لاسوار کرے گا تیار ہو جاؤ تیار ہو جاؤ اگر معلوم ہے کہ کل کب ترین انٹرویو ہونے والا ہے تو جس چیز کا انٹرویو ہونا ہے کیا اس رات پر اس کو امید نہیں آئے گی سوچتا رہے گا کیا یہ سوال آیا یہ جواب یہ سوال کیا یہ جواب تبھی یہ بھی سوچا کہ قیامت کے دن لا پوچھے گا آنکھوں سے پڑا سی بے تھی اس کا بھی دے گا سوچا ایک <سؤال> ایک میرے تھنجے تیری آنکھوں نے کیا کیا سال نے کیا دن میں کیا سوچنا دن آگ میں کیا آخوں سے کیا قدم کہاں دے اللہ برما ہر چیز لکھی جا رہی ہے ہم نے تیرے گلے میں تیرا نام نام واڑ دیا ہے ہم کو نظر نہیں آتا ہر ایک کے گلے میں ایک آئے چڑی ہوئی ہے Yeah, اس کی طرح دنیا بھی ماروت کی طرح آج ماری میں رہی ہے کمپیوٹر میں سیک نہیں کیا گیا ہے پورا انسان اللہ پہ رہے ہیں عورتیں ہر انسان کا رکھا ہر انسان دکھ ہر انسان کا ہفتے ہم نے اس کے گھر کہ احمد کے نام ہے آباد اس کے گلے سے نکال کر کس کو دے دیجیے گی میں تیرا حساب نہیں لیتا پہلے پہلے سکھان کس طرح کس طرح ہو جاتا میں کچھ طرح سے اس طرح میں کچھ نے کیا طرح کس طرح ہو جاتا بندے یہ تیرا نام آباد ہے اپنی کسان اپنی فائل خود پہلے لے پتا چل جائے گا تو نے کیا کیا اللہ تارا سدرا کرو کہہ ہم سب کے لیے جائے کتنا مشکل اسی لیے ہر انسان ہر کیا کر رہا ہے اس پر غور کرے توجہ کرے نہ ہمیں آمار دن چار چار سال بھائی اسی لیے میرے ہر ہر ہر فی الحال میں مبارک کر دیا اپنی فکر کرو اپنی فکر کرو نہ تمہارا دلہ ہر کسی کو فائدہ پہنچا ہمیں کیا جائے گا نہ تمہاری لے کی کسی کے لئے کسی فائدہ پہنچائے گی وہ انسان ہے کل تم نے بھی دکھا پوری جگہ لوگوں ہر انسان اپنے دیش امن وی کو خود دیکھے گا کسی کی بیٹی میں تمہیں سائنا پہنچائے گی اور نہ کسی کا گناہ تمہیں نقصان پہنچائے گا تمہارا جائے گا انسان اپنے اعمال کو دیکھے ہر آپ کا جان رہے اسی لیے میرے بھائی نے جن لگی کو من ہے اس کی قدر کو انسان رو حک ان من رام رسوام ہے دل حقیقے کٹر سے زمانے کی جی. سارے انسان میں ہے قیامت کے دل نقصان سے کون سے بات جس کے ساتھ چار چیزیں ہو ایمان ہو امر چاروں ہو تلاشی دن حق ہو. اور تلاشی سبر ہو جس میں اس کے ساتھ ان چاروں میں رہی وہ انسان ستارے میں رہے وہ سان میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور راشٹر سے ستارے سے بتائے اللہ رانی ہمیں دو بیماروں کے بعد تم بھی ادا کرنا جو مصروف ہے اللہ ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے ال جو تیرے روزگار ہیں انہیں جس سے سوال تھے جو چین سے دور ہے دین کے قریب کر دے جو انسان جب رہے ہیں تم ہر مت بنا دے کہ انہوں سے مدا کرتے رقم آگی دنیا میں ہمیں کہاں کے فرمان ہر ایک کا کام اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے مندی کے مطابق ہو آپ کے جے خراب ہو ہر ایک کام سے ہر مان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی ہو اور جس شہر میں رہتے ہیں کہاں کے شی رحم اللہ ہر مصیبت سے کام ہے جس میں آج کی رات کی بھلا اینت اور منت کی اور ہر سے کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آج کا رحص آج کی ناراضگی اور منت اور بسن کی ایسا کسان راہبان بھی دنیا میں جہاں بھی مسلمان ملک ہیں ان مسلمان ملکوں کو ان مسلمان ملکوں کو اردوان کا دہارا بنا دے ہر قسم کے سکا اور سر دل کا ایس سکتے بہتانا دنیا تمام اپنے ملکوں کو محفوظ کر لے اور جہاں مسلمان اکلمی کی اللہ جہاں اکلت کے میں رہنے والے مسلمانوں کی دین کی ایمان کی اسمت کی عزت کے حفاظت فرما اور تعلیموں سے سر سے اللہ کا آج منگل کون رکھ لے اور جو مظاہدین اکلے میں رہے ہوں اللہ کہنے ان کی نست فرما ان کی مدد فرما دونوں کا سرکشل سے اللہ رب العلی انہیں سباہ رینا کا فرما اور پھر ایک اللہ تعالیٰ جو شہید ہو رہے ہیں ان کو کل صاحب کا شرما اصور کو روحا بڑا سچ